اے غیب بتانی والے نب کافروں پر اور منفکوہے پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹیکانا ذہن ہے اور کیا ہی برا انجام